أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة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 فحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون سورة يبعدهم سورة هي انزلناها ناحا جس کو ہم نے نازل کیا وفرضناها فرد اور اسے فرض کیا وہ فيها نافی ہے اور نازل کی اس میں واضح کھلی آیات لاء القمت تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اذانی تو زانی عورت اور زانی مرد فجردو دو ہم فجر دو کُ پس کوڑے لگاؤ کلواحدن ان میں سے ہر ایک کو منہما دونوں میں سے بتا جلد سو کوڑے والم بیہیما اور نہ تم کو پکڑے نہ تم کو یعنی کہ پکڑ لے بیہیما ان دونوں کے ساتھ رافت الفی دین اللہ عرافت کے ماں نرمی فی دین اللہ اللہ کے دین میں یعنی اللہ کے دین میں ان دونوں کے ساتھ تم کو نرمی تم پر میں نہ آ جائے ان کن تم تو امین اور آخر کے دن پر بل شہد آذاب ہما طوائف تم اور چاہیے کہ گواہی دیں یا دیکھیں آذاب ان دونوں کی سزا کو طوائف تم ملین مومنو کی ایک جماعت کہ ممنو کی ایک جماعت جو ہے ان کی سزا کو دیکھیں خلّہ او مشرقہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانی عورت سے یا مشرق عورت سے وہ اور زانی عورت لا کے نہیں اس سے کوئی نکاح کرتا اللہ مگر زان زانی مرد اور مشرق یا مشرق مرد و حرم زار کارعمین اور یہ حرام کر دی چی کرد کی یہ چیز مومنوں پر والذین ارمون المحصنٰ اور وہ لوگ جو یرمونا تحمت لگاتے ہیں ویسے یرمونا کے معنی مارنا لیکن مراد یہاں پر تحمت لگانا الماحصنات پاک دامن عورتوں کو ثم لم عتو بے اربعاتی شہدا پھر لم تو نہیں آتے نہیں لاتے بے اربعاتی شہدا چار گواہ فجری دو تو پس کوڑے لگاؤ فجری ہم کوڑے لگاؤ ان کو سمانی جلدہ جلدا اسی کوڑے ملا تقبال الحم شہاد ابادا اور نا قبول کرو ان سے کبھی بھی گواہی ان کی اولا کا ہم الفاظقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں آیت نمبر ایک سے چار تک سورت نور کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرما تعالیٰ تعالیٰ صورۃ انزلناها وفرضناها کہ یہ وہ عظیم صورت کہ جسے ہم نے نازل کیا اور اس کو فرض کیا <coughs> عظیم سورت عظیم صورت کا لفظ کہاں سے آیا جو صورت النقرہ ہے شروع میں کہ سورت کی عظمت کا بیان کہ یہ وہ عظیم صورت ہے انض کہ جس کو ہم نے نازل کیا اور صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نازل کرنے کے حوالے سے اپنے بارے میں بیان نہیں کیا کہ ہم نے صرف نازل کر نازل بھی ہم نے کیا وفراد نہ اور ہم نے اس کو فرض کیا پھر فمایب انض اور نادکی ہم نے تو تینوں لفظوں میں اللہ نے اپنا ذکر کیا جمع کے سیرے سے کہ ہم نے اور ہم کا لفظ کیا مانا دیتا ہے کیا اللہ ایک سے زیادہ ہیں کیا اللہ ایک سے زیادہ ہیں یا اس میں اور کوئی مانا ہے گمراہ کن لوگ ان طرح کی آیات سے شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو رب ایک نہیں اللہ ایک نہیں اللہ ایک تین ہیں اللہ زیادہ ہے کیونکہ اللہ ہے کہ ہم نے اور ہم کا لفظ جمع پر استعمال ہوتا ہے اور یہ ان کی جہالت کی یہ ان کی ہر درمی کی دریر ہے ورنہ ہر زبان میں ہم کا لفظ کبھی اکیلے آدمی پر بھی استعمال ہوتا ہے اکیلے آدمی بھی اپنے بارے میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے اور خصوصاً اگر وہ آدمی کو بڑا آدمی ہو اس طرح کے بادشاہ ہے کہتا ہے کہ ہم نے یہ حکم دیا ہم نے یہ کام کیا حالانکہ حکم وکیرہ دینے والا ہے لیکن اپنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اگر دنیا کے بڑے لوگ یا بادشاہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے بڑا کر سمجھتے ہوئے جمع کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو اس کا حقدار ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑا ہے اور اس کو کہتے ہیں نون الاوامہ یہ نا جو ہے اس کو نون العظمہ کہتے ہیں کہ نون جمع کی نہیں ہے بلکہ نون عظمت کی ہے کہ کسی کا عظیم ہونا تو خیر اس میں تینوں الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا اپنا جمع کے شگر سے بیان کرنا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے اپنی عظمت کا بیان کرنا کہ وہ ذات یعنی یہ صورت اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے جو عظمت والا ہے کسی یعنی کہ عام آدمی کی طرف سے نہیں کہ کوئی نہ کسی کا کوض کی بات ہے بلکہ یعنی اس کو کوئی ہلکا اس کو معمولی نہ سمجھے یعنی الفاظ ہمیں ایسے تمبی کر رہے ہیں کہ اس کو, کو معمولی نہ سمجھے بلکہ دیکھے کہ اس کس کی ذات کی طرف سے نادل شدہ ہے سنا <تصفح> کہ ہم نے اس کو نادل کیا اور نادل کہاں سے ہوتا ہے اوپر سے نیچے اور یہ قرآن کریم کے سینکڑوں الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی بلندی کے اللہ کے آلو کی, کی دلیلیں ہیں کہ اللہ بلندی پر ہے اللہ اونچا ہے اور اس میں اللہ کی سمت کا بیان ہے کہ اللہ سمت کا بیان سمت کے معنی کہ اللہ کی جہت ہے اللہ کی سمت ہے کہ اللہ بلندی پر ہے اونچائی پر ہے ان گمراہ لوگوں کے برخلاف کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی کو سمت قرار دینا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرف جو ہے وہ محدود کر دینا ہے ان کے گمراہ کن شیطانی فلسفے ہیں اللہ نے جب خود اپنے بارے میں ہے کہ وہ اونچا ہے بلندی پر ہے اعلیٰ ہے تو پھر ہم اس اللہ کی صفت کو کیوں بیان نہ کریں اس کا کیوں اقرار نہ کریں صرف اپنی عقلی خیالوں سے جو ہے اس کا انکار کریں قرآن کا اللہ کی بیان کردہ اس صفت کو نہ مانیں اس لیے اللہ تعالیٰ سینکڑوں الفاظ میں قرآن کریم کی آیات میں اس چیز کو کھل کر بیان کیا ہے کہ اللہ بلندی پر ہے اللہ اونچا ہے اور جو بھی آیتیں جو بھی چیزیں نازل ہونے کا ذکر کر رہی ہیں اللہ کی طرف سے اس کا مانا کہ اللہ تعالی بلندی اونچا بلندی پر ہے اونچا ہے تو خیر یہ عقیدہ اہل رسنا کا کہ جس پر ایک انسان کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے اور اس کے اس کے مد مقابل گمراہ کون عقیدے کہ اللہ تعالی کی کوئی سمت نہیں اللہ کی کسی طرف بھی نہیں اللہ نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں یہ حقیقت میں اللہ کے وجود کا انکار کرنے کا انداز ہے اس کے معنی کہ اللہ ہے ہی نہیں اور اسی طرح گمراہ کون عقیدے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یعنی ہر چیز کے اندر ہے ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے اپنے علم احاطہ ان چیزوں کے لحاظ سے ہر جگہ اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے لیکن اپنی ذات سے اپنے عرش پر ہے جس طرح کہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ مستونا علی عرش ہی با علم ہی کہ اللہ اپنے عرش پر برقرار ہے اور اپنی مخلوقات سے الگ ہے مخلوقات کے اندر غسا ہوا نہیں ہے مخلوقات کے اندر ملا ہوا نہیں ہے تو خیر کہنے کا مقصد کہ اس قرآن کے عقیدے کے برخلاف گمراہ کن عقیدے یا تو اللہ تعالی کے علوب کا انکار اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے کا انکار یا اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے اندر غصہ دینے کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے اندر حل ہو جانے کا عقیدہ اور گمراہ کر اس طرح کے عقیدے یہ جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو <کہ> تو اللہ ماتا ہے کہ ان ہم نے اس کو نازل کیا جو واضح اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے علو پر ہے اور اس میں اس بات کا بھی بیان کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نازل کیا ان کہ ہم نے اس کو نازل کیا اس قرآن کے اس کی یقین دہانی اس کی سچائی اور صداقت کا بیان جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کا بیان ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلندی کا بیان بھی جس طرح بتایا ہے کہ اس کا انکار انکار کرنے والے مختلف طرح کے لوگ حتیٰ کہ اپنے آپ کو بڑے بڑے توحید کے دعوے دار کرانے والے وہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت قرار دینا کفر ہے اور اس طرح کا سوال کرنا بھی کفر ہے بلکہ اور یہ اس طرح کی بات کر کے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ کو کافر قرار دے رہے ہیں دیکھیے کیسے کیسے جرم ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سمت قرار دینا اور اس کے متعلق سوال کرنا بھی کفر ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ السلام کو کافر قرار دے رہے ہیں کیونکہ آپ سوال کرتے تھے وہ ایک صحابی نے اپنی کو تھپڑ مارا بعد میں ان کو شرمندگی ہوئی احساس ہوا کہ میں نے اس کے آزادی کی ہے تو اس کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا <تصفح> اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے پاس لے کر آیا کہ میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے لونڈی سے دو سوال کیے <تصفح> پہلا سوال کیا تھا آئین اللہ ہاں اللہ کی سمت اللہ کی جہت اللہ کا مکان اللہ کے مقام کے بارے میں سوال کہ اللہ کہاں پر ہے ہاں یہ سوال اللہ کے نبی صلاح صحم اگر کر رہے ہیں ان لوگوں کے اس قول کے مطابق وہ آپ کو کافر قرار دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں سوال کرنا کہاں پر ہے کفر ہے تو اللہ کے نبی صحمۃ سوال کر رہے لوڈی سے کہ اللہ کہاں پر ہے تو لونڈی نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حصہ ماں کہا کہ آسمان میں ہے اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے انگلی سے اشارہ کیا آسمان کی طرف دوسرا سوال کیا کہ میں کون ہوں اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو تو اب میں عاطق حاف اس کو آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن مسلمان ہے تو نبی اقبی صلی اللہ وسلم نے آپ اس لونڈی کا اللہ کا اس بات پر اقرار کہ اللہ بلندی پر ہے اللہ اونچا ہے اللہ آسمانوں میں ہے اس چیز کو اس کے ایمان کی دلیل بنایا اس کے ایمان کی دلیل بنایا کہ مومن ہے تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم ایمان کی دلیل بنا رہے ہیں آج کے گمراہ کن لوگ اسی کو کفر قرار دے رہے کیا انتہا ہے اس کی گمراحی کی شکل و صورت کیا ہے اور اپنے آپ کو بڑے اہل علم کہلاتے ہیں اصل قباحت یہاں پر ہے اگر کچھ جاہلوں کی طرف سے کس طرح کے باتیں ہوں تو اور چیز ہے بڑے اپنے آپ کو اہل اہل علم کہلانے کے باوجود وہ چیز جس کو اللہ کے نبی ایمان کی دلیل بنا رہے ہیں ایمان کی دلیل قرار دے رہے ہیں ان کے نزدیک یہ کفر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ وسلام جو سوال کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ سوال کرنا کفر ہے نوز لہٰ خیر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں الوگ کا عقیدہ اللہ کے بلند ہونے کا عقیدہ یہ قرآن کا وہ عقیدہ ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل میں راسخ ہونا چاہیے کہ جس میں کسی طرح کا کشک کشوا نہیں ہونا چاہیے وہ اور ہم نے صورت کو فرض کیا فرض کرنے کے بعد یعنی کہ مانا کہ اس کے احکامات کیونکہ یہ صورت ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ مختلف طرح کے احکامات بیان کیے ہیں بہت سی باقی صورتوں کے برخلاف کے جہاں پر عام طور پر نبیوں کے واقعات امتوں کے قصے ان کے اس طرح کی چیزوں کا بیان لیکن اس صورت میں اللہ کے احکامات ہیں اور احکامات بھی بڑے دو ٹوک قسم کے شرح حدود کا بیان ہے اور ان کے مختلف طرح کے خصوصاً یعنی عزتوں کی حفاظت اور گھروں کی خاندانوں کی حفاظت اور ان چیزوں کے بیان تو اس طرح کی مختلف اہم قسم کے احکامات دیے گئے ہیں اس لیے معاعقہ ہم نے اس صورت کو فرض کیا یعنی اس کے احکامات کو فرض کیا جو احکامات دیے گئے ہیں وہ کوئی محض کوئی سفارشیں کوئی واض نہیں ہے کہ جو جس کا دل چاہے کرے جس کا دل چاہے نہ کرے بلکہ اللہ کی طرف سے یہ احکامات فریدا ہیں فرض ہیں کہ جو جن کو کرنا ضروری ہے اس لیے اپنی کثیر ہم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں انزلناها وفرضناها اس صورت کی عظمت اور اہمیت کا بیان اس میں اس میں موجود ہے یعنی ان دونوں لفظوں میں اللہ تعالیٰ اس صورت کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے فما و فرونا و ان ذل اور ناظر کی ہم نے اس میں کھلی واضح آیات <تصح> <تصح> یعنی اس میں جو احکامات دیے اور جو کچھ نازر کیا اس کو بالکل کھول کر واضح کر کے اور اس کے احکام کو اچھی طرح بیان کر کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے یعنی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو پوشیدہ ہو جو جس کے اندر پچیدگی ہو جو سمجھ آنے والی ہو بلکہ ہر چیز کے احکامات ہر چیز کو کھول کر اور واضح طور پر اس کو بیان کر دیا کہ تاکہ تم اس پر عمل پیرا ہو سکو لال لہمی اس لیے آگے کیا فرمایا کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تاکہ تم ان چیزوں اس کو یاد کرو اور ان احکامات پر عمل پیرا ہو سکو اس کے ساتھ ہی احکامات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے پہلی آیت میں اس سور کا موضوع بیان کر کے اس کی تاریخ کر دے اس کے انٹروڈکشن دے کر کے صورت کیا ہے آگے غلی آیت سے ہی ان احکامات کو بیان کرنا شروع کر دیا جس کی طرف اشارہ کیا احکامات کیا ہیں جلد کہ زانی عورت ہو یا ذانی مرد ہو بس کوڑے لگاؤ ان میں سے ہر ایک کو سو کوڑے یہاں پر اس صورت کیا جس بتایا ہے کہ بنیادی مقصد یا بنیادی موضوع جو ہے وہ عزتوں کی حفاظت عفت کی ہی حفاظت اور ہر وہ چیز جو عزتوں کو خراب کرنے والی ہے اس کے متعلق احکامات اس کا بیان اور اس کی سخت ترین سزائیں چاہے وہ زنا کی شکل میں ہو چاہے وہ تہمتوں کے انداز سے ہو چاہے وہ زنا کے جو رستے ہیں مختلف طرح کے بے پردگی کے اور مخلوط محفلوں کے اور اس طرح کے مختلف چیزیں چاہے اس سے متعلقہ ہوں تو اس یہاں پر ذنا سے شروع كی ہوتا ہے اس کے احكامات کہ اذانی تو کہ زانی عورت اور زانی مرد یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ذانی عورت اور ضانی مرد اگر ذنا کرتے ہیں تو دونوں کو ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور ان کو یہ سزا دیتے ہوئے اللہ کے دین میں تم میں کوئی نرمی نہ ہو تم میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو اچھا اس آیت کا تعلق جو ہے صورت النساء کی آیت کے ساتھ ہے صورت النساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر پندرہ سولہ میں بیانرمایا کہ اگر یعنی کہ کوئی عورت یا کوئی مرد ذنا کرتے ہیں تو پھر کیا کرو اور ان کے زنا ثابت ہو جاتا ہے فشید و عرحمٰ اربا ان پر چار گواہوں کی گواہی دو انشاہدو اگر گواہی دیتے ہیں تو پھر کیا ہے ان کو اپنے گھروں میں بند رکھو اسلام کے شروع میں یہ تھا کہ اگر کوئی عورت ذنا کر لیتی ہے اور چار آدمی اس کی اس ذنا بدکاری پر گواہ بن جاتے ہیں حکم تھا کہ اس کو گھر میں بند رکھو کب تک جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے یا اس کو موت نہ آ جائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ نہ نکال دے یا ان کو موت آ جائے یا تو موت سے ان کی جان چھوٹے گی یا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ نکالے گا تو جب یہ ایت نادل ہوئی جس طرح کہ تو بعد بادم السامت کے حدیث ہے تو آپ نے فمایا کہ خود عنی خود عنی کہ مجھ سے لے لو مجھ سے کے حکم لے لو کیا ہے قدیلہ کہ اللہ نے ان عورتوں کے لیے جنہوں نے کوئی زنا بدکاری کی ہو جن کو گھر میں بند کر رکھنے کا حکم دیا گیا تھا ان کے لیے اللہ نے رستہ نکال دیا اللہ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا کیا رستہ نکالا آپ ماتیں البکر بالبکر کہ اگر ذنا کرنے والا کموارا ہے اور کمواری عورت سے ذنا کرتا ہے تو کیا ہے جلد میں عتی منفی تو اس کو سو کوڑے لگائے جائیں اور ایک سال تک اس کو ملک بدر کیا جائے اپنے شہر سے نکالا جائے اور سی اور اگر ذنا کرنے والے وہ شادی شدہ ہیں شادی شدہ آدمی شادی شدہ عورت سے ذنا کرتا ہے تو جلد امی یتی رجم تو اس کو بھی سو کوڑے لگائے جائیں اور اس کو رجم کیا جائے یعنی سنگسار کیا جائے تو اس حدیث میں اللہ کے ربی صلاح صاحب جو سی وسلم کی حدیث ہے آپ نا کہ اللہ نے ان کے لیے حصہ نکال دیا تو بات کر رہے تھے کہ اس عائد کا تعلق اس صورت کی آیت کے ساتھ ہے کہ جس میں حکم تھا کہ عورت کو گھر میں بند رکھو اور اس سے معلوم کیا ہوا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ آیت منسوخ ہو چکی اس کا حکم منسوخ ہو چکا اگرچہ وہ تلاوت اس کی باقی ہے بلادانیہ عطیہ نے ہمارا کہ اگر دو یعنی دو یعنی مرد ہیں یا دو عورتیں ہیں یہ ذنا بدکاری کرتے ہیں تو ان کے کیا سزا ہے وہاں پر بیان کی تو کہنے کا مقصد کہ وہ آیتیں جو ہیں اس آیت کے ساتھ اس کا حکم منسوخ کر دیا گیا کہ جن کو گھروں میں رکھنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں پر اجزانی طانی کہ زانی عورت اور زانی مرد تو سب سے پہلے یعنی کہ عورت کا ذکر کیوں کیا مرد کا حکر. مرد کا ذکر بعد میں عورت کا ذکر پہلے کس وجہ سے کہ حقیقت میں حقیقت میں دیکھا جائے تو جنا بدکاری یا جو بھی بے حیائی شیطان کے سارے رسے جو ہیں اس کا اصل سبب عورت ہے اس کا اصل سبب عورت ہے اس لیے اللہ کے ربی صفایا مہات رقت بادی فطنۃ من نسا کہ میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا تو عورت کی بے حجابی اس کا پردہ نہ کرنا بے پرد ہو کر نکلنا بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے آنا اور بات چیت کرنا آنکھیں ملانا یہ وہ چیزیں ہیں ساری کہ جو حقیقت میں مردوں کے لیے وہ جال ہیں شیطان کے اسی اللہ کے بھی سماتے آتے ہیں المراۃ عورتن اذا خراجت عصرف شیطوان حسن حدیث میں جس طرح ہے کہ عورت جو ہے وہ پردہ ہے وہ اصل یہ ہے کہ وہ پردہ میں رہے لیکن گھر سے نکلتی ہے تو پھر شیطان ہے جو اس کو چلاتا ہے اس کی سپروائزنگ کرتا ہے اس کو وزین خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس لیے اصل سبب چونکہ عورت ہے اس چیز کا اس لیے عورت کو پہلے ذکر کیا اس کا کہ جانی تو زانی اگر زانی زنا کرنے والی کو عورت ہو ایک تو اس لحاظ سے کیونکہ عورتیں زیادہ اس کا اس چیز کا سبب ہیں اور دوسرا ویسے بھی زنا کی جو آر ہے زنا کی جو ذلت ہے اور ذنا کے جو برے اثرات ہیں اس کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہے عورت کے ساتھ ہے حمل کس کو ٹھہرے گا عورت کو ٹھہرے گا ذنا کے بچہ کون پیدا کرے گی عورت پیدا کرے گی اور ذنا پر جو آر پیدا ہوگی ذلت ہوگی وہ عورت کو ہوگی مرد نے تو اپنا کام کیا اور چل دیا کسی <coughs> کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون کرنے والا ہے لیکن عورت ہے جو ساری اس طرح کی ضلعتوں خاریوں کے ان کو ذہن <coughs> برداشت کرنے کے لیے باقی رہ جاتی ہیں. تو اس لیے عورت کا پہلے ذکر کیا فرمایا ذانب عورت و مرد اگر زنا کرتے ہیں فجر دنما پس کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو اچھا یہاں پر زانی مرد یا عورت مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو کوئی ایسی قید ایسی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے کوئی ایسی قید بھی نہیں کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو اس لیے و کے صحیح قول کے مطابق کہ غیر مسلم بھی اگر ذنا کرتے ہیں اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے تو ان پر بھی شریح حدود قائم کی جائیں گی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر جو ہے وہ شرح حد قائم کی حتیٰ کہ اسی زنا کے حوالے سے ہی جس طرح کہ عبدالب عمر کی حدیث ہے کہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا تو وہ یہودی آپ کے پاس آئے اس یعنی کہ خیال سے کہ شاہد اسلام چونکہ آسان دین ہے اور اس میں ہمیں کو آسان حکم مل جائے گا تو آپ کے پاس آئے کہ اس طرح سے ان دونوں نے ذنا کیا ہے تو آپ دیکھو کہ ان پر کیا کرنا ہے تو آپ نے کہ تمہارے دین میں یا تمہاری کتاب میں تم کیا دیکھتے ہو کیا پاتے ہو تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ ہم جو ہیں بس ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا بہت کچھ زلیل کیا جاتا ہے کوئی تھپڑ پپڑ مار کے کو مار پٹائی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان کے ایک بہت بڑے عالم جو مسلمان ہو تھے عبداللہ ابن السلام رضی ہو انہیں فرما کہ جھوٹ تورات رات میں اللہ نے اس طرح کے لوگوں کی جو شادی شدہ ہوں ان کی سزا جو ہے رجم لکھی ہے ان کو رجم کیا جائے سنسار کیا جائے تو آپ کہ تورات لے کے آؤں تورات رات لائی گئی تو دورات کو پڑھنے والے نے کیا کیا کہ جہاں پر رجم کی سزا لکھی تھی وہاں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آس پاس سے پڑھتا رہا دیکھیے یہودیوں کی چال بازیاں اللہ کے دین کے اندر دھوکہ بازیاں اور اس لیے آج ہمارے ملا اگر یہ کام کر رہے تو نیا کام نہیں کر رہے یہ وہیں سے سارا کچھ سیکھا انہوں نے اس لیے آپ مایا کہ قبل رقم کہ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے تو یہ ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ کر ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کے خیر تو یہودیوں کے اس طرح کی کارسانیاں تو عبداللہ ابن السلام کو پتہ تھا ہر چیز کا چونکہ انہوں نے کہا کہ اس کو اپنا ہاتھ اٹھایا ذرا اور ہاتھ کے نیچے جو اس کو پڑے تو ہاتھ اٹھا کر جو پڑھا تو وہاں پر رجم کے صلاح لکھی تھی تو اللہ نبی اکمل صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو رجم کرنے کا حکم دیا ان کو رجم کیا گیا تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی ذمّی ضمّی کو جانتے ہیں نا کہ وہ شخص جو مسلمان حکومت میں رہتا ہو اور کافر ہو مسلمان حکومت کے اندر ہو مسلمان ملک کے اندر ہو اور کافر ہو اپنے دین پر رہتا ہے رہے گا ہم اس کو اسلام پر لانے پر مجبور نہیں کریں گے لیکن اسلام کے احکام کا پابند ہوگا ہم اس کو اسلام لانے پر تو مجبور نہیں کریں گے لیکن اسلام کے احکام کا پابند ہونے کا معنی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسلام کے خلاف ہو اور خصوصاً اس طرح کی چیزوں کے اندر جس کا تعلق اخلاق سے ہے اپنا دین نہیں پھیلائے گا اپنے دین کا اظہار نہیں کرے گا اس نے اپنی عبادت کرنی اپنے چرچ کے اندر کرے اپنے گھر میں بیٹھا کرتا رہے لیکن مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی چیزوں کا اظہار کرنا اس کی اجازت نہیں اور نہ ہی کوئی بد اخلاقی بد کرداری اس کو پھیلانے کی اجازت ہے اب یہ نہیں کہ اگر ذمّہ ہے اس کا خون محفوظ ہے تو جو بدماشی بدکاری کرتا رہے نہیں ایسی بات نہیں اس لیے اس طرح کی چیزوں کے اندر اخلاقیات کے دین کے معاملات کے اندر کوئی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں تو وہاں پر ان کو باقاعدہ سزا دی جائے گی ان کو باقاعدہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا <coughs> تو ایسی بات کر رہے تھے کہ زانی مرد زانی عورت چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو ضمی ہو تب بھی اس کو اس پر سزا نافذ کی جائے گی حد نافذ کی جائے گی فج دو پس جلد کرو کوڑے لگاؤ اور جلد کا لفظ جو ہے کس سے ہے جلد سے اس سے علماء نے کئی چیزیں خد کی, چیز کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوڑا چمڑے کا ہو جلد چونکہ چمڑی کو کہتے ہیں نا جلد چمڑی ہوتی ہے تو کوڑا چمڑے کا ہو کسی بانس وانس ایسی چیز کا نہ ہو اور وہ بھی جس طرح کہ علماء نے اس کی شرطیں بیان کی ہیں کہ نہ بہت زیادہ سخت ہو اور نہ بالکل یعنی کہ نرم بیکار ہو بلکہ درمیانی درجے کا تو ایک تو یہ اور دوسرا کوڑا جو ہے وہ کہاں مارنا ہے ہاں جی کمر پر جلد پر تاکہ سر پر نہیں مارنا پیٹ پر ٹانگوں پر نہیں مارنا بلکہ جو اصل جلد ہے کمر ہے تو وہاں پر اس کو مارا جائے اور مارنے کا انداز بھی با احادیث میں روایات میں جس طرح اس کا ذکر آتا ہے کہ اس کو بغیر سختی کے یعنی حتیٰ کہ علماء فقہ نے لکھا ہے کوڑا مارنے والے کے حتیٰ کہ اس کا اس کے بغل بھی جو ہے وہ نگینا نہ ہو یعنی اس انداز سے کوڑا پکڑا ہے اور ایسے مار رہا ہے حتیٰ کہ اس کا بازو جو ہے بغل سے نہ اٹھے بغل سے نہ اٹھے اور یہ ان جاہلوں کے برخلاف ہے کہ جہاں پر جلاد جو ہے کوڑا مارنے والا دوڑ کے دوڑ لگا کے آتا ہے پوری اپنی اور پورے زور کے ساتھ کوڑا مارتا ہے حتیٰ کہ چند کوڑوں کے بعد جس کو کوڑے لگتے ہیں اس کے جلد کے اس کے گوشت کے ٹکڑے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ شریحد نہیں یہ شیطان کی حد ہے سمجھے نا شریح حدود جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ صاحب کے زمانے میں نافذ ہوتی تھی تو اس میں صرف مقصد جو ہے اس کو سزا دینا اس کو عبرت دی, لوگوں کو عبرت دلانا اس کو سزا دینا تکلیف دینا نہ کہ اس کو مارنا نہ کہ اس کو مارنا حتی کہ یہاں تک بھی کہ اگر جس کو سزا دینی اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کوڑوں کو یعنی برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے تو پھر کیا ہے پھر اللہ کے ربی صلی میں ایک وہ چیز بتائی جو صرف کوڑوں کا ایک مقصد پورا کر دے لیکن آدمی پھر بھی نہ مرے ہاں بن عمر فاتے ہیں کہ مدینہ میں ایک کمزور سا بیچارہ مریل سا آدمی تھا بالکل بیمار سا تو کسی لوڑنی کے ساتھ اس نے ذنا کر لیا اب جنا کیا اس کا اقرار یا اعتراف جس طرح بھی اس کا ثابت ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی کہ حد قائم کا حکم حكم ديا كہ سوكوڑے لگائے جائیں تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو اتنا کمزور ہے کہ وہ مر جائے گا تو آپ نہ کہ پھر ایسا کرو ایسا یعنی کہ كہ شمراكھوروں ہوتا ہے نا یہ جو جس کو كھجوريں لگتی ہیں كھجوروں کا گچھا ہوتا ہے جو خوشہ ہوتا ہے جس کا آپ پہ كھجوريں لگتی ہیں تو ٹہنى ہی ہوتى ہے نا آگے ساری مائک وہ ایسا لوگ جس میں سو ٹینی ہو تو اس کو ایک مار دو اسی سے اس کی سزا پوری ہو جائے گی یعنی مقصد کیا ہے کہ اس کو مارنا نہیں ہے اس کی جان قتل یعنی ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اس کو ایک سزا دینا ہے ایک بار دلانا ہے تو خیر کہنے کا مقصد کہ اللہ یعنی کہ سو کوڑے لگاؤ فجی دکدل ملا وَلَا بہ مارا فتن فی دِينِ اللہ ساتھی بھی تعلیم دی کہ تم کو اس سزا کو دینے دیتے ہوئے اللہ کے دین میں کوئی نرمی تم کو تم پر نہ تم میں نہ آ جائے اس کا کیا معنی اس کا معنی کہ یہ نہ دیکھو بھی اگر یہ اس پر حد قائم کریں گے تو اس کی ذلت ہوگی رسوائی ہوگی اگر فرد کر شادشدہ ہے اس کو سنسار کرتے ہیں تو یہ تو جان جاتی رہے گی اور بہت ذلت عمیز اس کی یعنی کہ موت ہوگی اور بہت اذیت ناک طریقے سے ہوگی اور لوگ بھی اس کو وحشیت کہیں گے طرح طرح کے یہ پراپیگنڈے طرح طرح کی یہ چیزیں پر ماتع تعالیٰ کے اللہ کے ان حدوں کو قائم کرتے ہوئے تم میں کوئی نرمی تم میں کوئی اس طرح کی چیز پیدا نہ ہو جس طرح کہ کا زمانوں میں ہوتی تھی سابقہ زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کسی بڑے آدمی نے کوئی اس طرح کا بدکاری جرم کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا اگر کوئی عام آدمی کرتا تو اس کو سزا دی جاتی تو اس میں تم کو کسی کی بڑا ہونا کسی کا چھوٹا ہونا کسی کی غربت کسی کا فقر و فاکہ اس طرح کی چیزیں تم کو تم تمہارے سامنے نہ آئے بلکہ اللہ کی حد کو قائم کرو اللہ کی حد کو قائم کرو وہ اسی میں ضمن میں آپ وہ حدیث سنتے رہتے ہیں کہ قریشی عورت جو چوری کرتی تھی اب سامان لے کے اس کا انکار کر دیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی نے اس پر حد قائم کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو قریشی عورت ہے ہاشمی عورت ہے قریشی عورت مخزومی عورت ہاشمی تو مخزومی تھی تو یہ تو قریش کی بڑی بدنامی ہوگی تو کاش کے اس کی سزا ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی کے پاس حیرت السامہ کو بھیجا جو آپ کے بڑے یعنی کہ جس جن کو آپ سے بڑی محبت تھی تو آپ کو اس سے بڑی محبت تھی تو اس کو بھیجا کہ اس کی سفارش کرے تو آپ نہ کہ اسامت تو اللہ کی حدوں میں سفارش کرتا ہے اور تشفافی حد من حدود اللہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی اس طرح کا جرم کرتی تو اس کو بھی سزا دی جاتی یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جاتا تو کہنے کا مقصد تو یہ ہے اسلام تو اللہ ماتا ہے کہ اللہ کی حد کو قائم کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی نرمی شفقت پیدا نہ ہو کوئی مسلط پیدا نہ ہو کیونکہ اللہ کی حدود کا قیام جو ہے اسی میں خیر و برکت ہے اور حدود کا قیام نہ ہونا یہ ہے جو قوموں کی تباہی اور ان کی بربادی کا رسہ ہے اسی لیے ابن ماجہ کی صحیح حدیث میں جس طرح کہ اصلاح صاحب نرمایا کہ یعنی کہ آپ نے مہاجرین کو صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے بچنا پانچ چیزوں چیزوں اگر تم مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہاری تباہی ہے اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ لم تض حر الفا حشتو فی قومنقط حتیٰ اللہ فشا فم و تعاون ولاءا اللہ تو کوئی مدد فی اصلا فم اللہ مدو ان میں پانچ چیزوں میں ایک چیز یہ بھی کہ جس قوم کے اندر بھی بے حیائی بدکاری عام ہو جاتی ہے حتیٰ کہ وہ سر عام ہونا شروع ہو جائے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے ان کے اوپر آفتیں مصیبتیں ایسی بیماریاں ایسے مرض اور ایسی آفتیں پڑتی ہیں کہ جو پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی گئی تھی <تصفح> تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کی حدود کا نفاذ ہی اسی میں خیر و برکت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نادر ہونے کے حوالے سے بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے حوالے سے بھی اور لوگوں کو بھی کنٹرول کرنے کے حوالے سے کیونکہ اسلام جو دین رحمت ہے اس دین رحمت میں ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے سخت ضائع اس طرح کی سخت ضائع اور خصوصاً سنساری جیسی سزا جو بڑی ہی یعنی کہ درد امیز ہے دردناک ہے ذلت امیز ہے اس طرح کی سزا وہ دین رحمت کے ساتھ کیسے دونوں چیزیں ملتی ہیں ہم کہیں کہ واقع اسلام دین رحمت ہے اور اس کی رحمت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس نے یہ سزائیں بھی مقرر کی اس لیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ صحیح طریقے سے چل سکے بدکاریوں بے حیانیوں سے بچ سکے اللہ کے آداب سے بچ سکے ہاں ٹھیک ہے ایک آدمی کو سزا ملے گی جو جس میں اس کی ذلت بھی ہوگی اس کو در تقریب بھی ہوگی <تصفح> لیکن اس سزا کے بعد کتنے وہ لوگ ہیں کہ جو اس جرم سے بعد آ جائیں گے اللہ کی کیا رحمت نازل ہوں گی اس سزا کے نازن ہونے کی وجہ اس سزا کی وجہ سے تو کہنے کا مقصد اس لیے یہی اسلام کا رحمت ہونے کا معنی اور یہ چیز ہم دنیا میں دیکھتے ہیں باپ کو بیٹے سے محبت ہے بڑی شفقت ہے بڑی میں اس کے ساتھ بیٹا بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا اب آپریشن کرنے کے لیے اس کی جلد کٹے گی اس کا جسم کٹے گا خون نکلے گا اس کو تکلیف ہوگی جو بھی ہوگا اب باپ کیا, کیا خیال ہے کہے گا اب یہ ساری چیز نہیں ہونے دو یہ چیز نہیں کرنی کیونکہ بیٹے سے بڑی شفقت محبت ہے بلکہ جتنا اس کو شفقت محبت زیادہ ہے اتنا ہی اس طرح کی چیزیں وہ زیادہ کروائے گا کس لیے تاکہ بیٹے کی زندگی بچ سکے اس کی جان بچ سکے چاہے وقتی طور پر تکلیف ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان کو مسلمان معاشرے کو بچانے کے لیے اس طرح کی چیزیں اس طرح کے احکام دیتا ہے اگرچہ اس میں وقتی طور پر تکلیف ہے لیکن اس قوم کی اس معاشرے کی بقا اس کی زندگی اس کی عزت و وقار اسی میں ہے اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے منافق دین کے دشمن اس طرح کی چیزوں کو جو ہے وہ یعنی کہ ایشو بنا کر اسلام کے خلاف راپے پر گنڈے کرنا اسلام کے اوپر کیچڑ اچھالنا کہ دیکھو اسلام جو واشیت کا دین ہے درندگی کا دین ہے کہ جہاں پر اس انداز سے درندگی کے ساتھ کسی کو سزائے دی جاتی ہیں ہاتھ کاٹے جاتے ہیں پتھر مار مار کے لوگوں کو مارا جاتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام کے ان کے اندر کیا مقاصد کیا حکمتیں ہیں اور صرف اسلام کے دشمن کافر نہیں بلکہ ان کے ایجنٹ منافق بھی دن رات اس طرح کے پراپے گھنڈے کر کے یہ خباسیں اور یہ چیزیں کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں کے مسلط ہو جانے کی تو خیر یعنی کہ اس اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف حرضہ سرائی کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اگرچہ وہ کل میں کتنے بھی کونا پڑتے رہیں حقیقت میں وہ کاف ہی ہیں اپنے بڑوں جیسے خیر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ان حدود کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں کسی طرح کی نرمی نہ پیدا ہو یعنی بذات خود حد کو نافذ کرتے کرنے کے لیے لیکن جہاں تک حد نافذ کرنے کے دوران نرمی ہونا وہ ایک الگ بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے اذا قتل تم احسن کہ جب تم کسی کو قتل بھی کرتے ہو تو تب بھی اس کو اچھے طریقے سے قتل کرو کہ جس جو آسان سے آسان طریقہ ہو سکتا ہے حتیٰ کہ رجم کی سزا بھی جس طرح کوڑوں کا ہم نے ذکر کیا ہے کہ فقہ نے باقاعدہ وہاں پر ذکر کیا ہے کہ کوڑا مارنے والے کے ہاتھ اوپر نہ اٹھے اس کی بغل جو ہے ننگینہ ہو اس کی اس بازو بغل کے ساتھ رہے تاکہ کوڑا جو ہے وہ شدت کے ساتھ نہ لگے رجم کے حوالے سے بھی یعنی اگرچہ یہ سزا بڑی شدید اور سخت نظر آتی ہے لیکن یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ نے تعلیمات کو کی تعلیمات دیکھیں کتابوں میں جب اس میں یہی ہے کہ جتنی جلدی اس کی جان نکل سکتی ہو اس طریقے سے اس کو یعنی پتھر مارتے ہوئے اس جلدی سے مارے جائیں ایسے پتھر مارے جائیں اور ایسی جگہوں پر مارے جائیں کہ جہاں پر اس کی اس, اس کو جلدی اس کی جان نکل سکتی ہو تو کہنے کا مقصد یہ اسلام کے مقاصد مقصد صرف اس کو اذیت دینا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے مقصد جو آگے جس کا ذکر آ رہا ہے تو اس کو یعنی ان کو سزا دیتے ہوئے تم میں کوئی نرمی شفقت نہ ہو یعنی کہ سزا بداتے خود نہ دو ہاں یہ سزا دینی ہے لیکن سزا دیتے ہوئے سزا دینے کے دوران جو ہے اس کے اوپر جو ہے نرمی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے حتیٰ کہ ہر جانور کے ساتھ بھی جب نرمی کرنے کا حکم دیا دیا گیا تو چلے جائے گا انسان کے ساتھ <coughs> اسی طرح فرمائے وطمف بحم اور ان دونوں کا آذاب سزا کو دیکھے کون طاعفہ ایک جماعت ایک گرو ملن ممنوں کا <خخخخ> یعنی سر عام ان کو یہ سزا دی جائے ایک لوگوں کی باقاعدہ جماعت کے سامنے یہ ان کو سزا دی جائے کیونکہ اس سزا کے دو بڑے مقصد ہیں ایک مقصد تو بذات خود جرم کرنے والے کو اذیت دینا تکلیف دینا تاکہ اس کو اپنے کیے ہوئے گناہ کا اس کو اپنے کیے ہوئے جرم کا جو ہے اس کا اس کی سزا ملے اور دوسرا مقصد کیا ہے موجود. کہ معاشرے کی اصلاح کرنا اب معاشرے کی اصلاح اس کو ایک آدمی کو سزا تو مل گئی اب باقیوں کو کب عبرت ہوگی اب باقیوں کو عبرت ہوگی جب وہ اس سزا کو دیکھیں گے چاہے وہ زنا کی سزا ہو چوری کی سزا ہو قدوسی سزا ہو چور کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھیں گے ہاں تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے دل میں چوری کے کوئی خیالات پیدا ہوتے ہوں گے اور وہ چوری سے باز آ جائیں گے کسی کو ذنا کی اس طرح سے سزا ملتے ہوئے دیکھیں گے تو کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں شیطانی وسط سے خیالات پیدا ہوتے ہوں گے اور وہ خیالات اڑ جائیں گے اور اسی طرح سے ہر جرم تو اسلام نے جو جرائم کی حدود کی صدا یعنی کہ حدود کو قائم کرنے کا سر عام حکم دیا ہے اس کا ایک سب سے بڑا مقصد یہ ہے کیونکہ حدود کا اصل مقصد معاشرے کی اصلاح ہے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لوگوں کو عبرت دلانا ضروری ہے اور عبرت دلانے کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ چیز کی جائے اور لوگ دیکھ کر اس سے عبرت اور سبق حاصل کریں اور یہی حقیقت ہے آج جب حد نافذ نہیں ہو رہی تو جرائم کی شرح دیکھیے کیا ہے کس قدر جرائم ہے سب سے زیادہ آپ کو رش نظر آئے گا سب سے زیادہ بھیڑ نظر آئے گی تو کہاں کورٹوں میں عدالتوں میں کہ اس قدر جرائم ہے اس قدر جرم ہے جبکہ جب شریح حدود کا نفاذ تھا تو ایک عمر فاروق کے دور میں ایک جگہ پر ایک قاضی کو بھیجا گیا ایک علاقے کا قاضی بنا کر علاقے سے مراد یعنی بہت بڑا علاقہ جو آج ملک کہلاتے ہیں اس وقت کا ایک وہ منطقہ ایک وہ صوبہ ہوتا تھا اس علاقے کا قاضی بن کے جاتا ہے چالیس دن تک اپنی عدالت کھول کر بیٹھتا ہے اس کے پاس کوئی دو آدمی بھی مقدمہ لے کر نہیں آتے کو دو آدمیوں کا مقدمہ بھی اس کے پاس نہ پہنچا چالیس دن تک یہ ہے اللہ کی حدود کے نفاذ کی برکت ہمارے وہ بدبخت اسلام کے دشمن منافق زندیق جو کہہ کہتے وہ مر گئے کہ اگر چوروں کا ہاتھ چوری کرنے کا والے کا ہاتھ کاٹیں گے تو آدھی قوم ہاتھ کٹی ہو جائے گی اس کا خود اعتراف ہے کہ قوم ہے ساری چور ساری قوم چور ہے کہ اس میں سے آدھے پکڑے گئے تو ہاتھ ان کے کٹ جائیں گے اور آدھی قوم ہاتھ کٹی ہو جائے گی دیکھیے زندیگوں کا کام کیا ہے اور حالانکہ اللہ کی حدود کے یہ برکت ہے کہ ایک ہاتھ جب کٹتا ہے تو اس کے پیچھے ہزاروں ہاتھ بچ جاتے ہیں ہزاروں ہاتھ بچتے ہیں ہزاروں عزتیں بچتی ہیں ہزاروں لوگوں کے مال ان کی جانیں بچتی ہیں تو خیر کہنے کا مقصد اللہ نے اگر حدود کا حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے تو اس یعنی تو اس میں سے ایک اہم ترین مقصد کیا ہے ان حدود کے نفاذ کا کہ لوگوں کو عبرت ہو تو اسے مائبلِ شہد آذا بحمۃفات المنین کہ ان کی سزا کو ایک مسلمانوں کی جماعت دیکھے سر عام یہ سزا دی جائے کیونکہ جسم کی سزا جسم کی تکلیف تو وہ ختم ہو جائے گی چند لمحات میں چند دن میں زیادہ زیادہ لیکن جو اصل اس کی عزت و وقار پر اس کو جو مار پڑی ہے وہاں پر ہاں یہ وہ چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے اس لیے بہت سے لوگ ممکن ہے جسم کی سزا تو برداشت کر لیتے ہیں ان کے لیے کوئی پرواہ نہیں کہ جتنا مارنا مار لو لیکن لوگوں کے سامنے لوگوں کے اندر اس کی ذلت ہونا لوگوں کے اندر اس کی اس طرح کی چیز کا آنا ہر ہاں یہ ہے جو ان کو ان کے لیے اصل سب سے بڑا ایک ان ایشو ہوتا ہے تو اس لیے دونوں چیزوں کا ذکر کی دونوں چیزوں کا حکم دیا گیا سزا بھی دی جائے تقریب بھی دی جائے اور لوگوں کے سامنے تاکہ اس کو اس بات کا بھی لوگوں کے احساس ہو کہ اگر اس طرح کا کام کیا تو ذلت ہوگی سر عام لوگوں کے سامنے پٹائی ہوگی سر عام لوگوں کے سامنے حد قائم ہوگی اور یہ وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کو جرائم سے روکنے والی ہے <coughs> اچھا اس آیت میں ہم پڑھ رہے صرف جلد کے بارے میں کہ اس آیت میں جسے ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو صرف کوڑے مارو سو کوڑے مارو دونوں لیکن جو رجم کا یا سنسار کرنے کی ذکر اس آیت میں نہیں ہے حالانکہ یہاں پر اللہ نے زانی مرد اور زانی عورت کا ذکر کیا اور وہ بھی یہ تفصیل بیان نہیں کی کہ زانی مرد زانی عورت کون ہیں کیا وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے اس کا بھی ذکر نہیں کیا تو اس لیے یہ سزا جو ہے کس کی ہے یہ اس کی ہے جو شادی شدہ نہیں ہے تو پھر شادی شدہ کی سزا کہاں پر ہے اس کی سزا دوسری آیتوں میں کچھ ان آیتوں میں جو قرآن میں موجود ہیں کچھ وہ آیتیں جو قرآن میں تھیں اور ان کا لفظ منسوخ ہو گیا لیکن اس کا حکم باقی ہے ہاں جو موجود آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں کون بتائے گا کہ کون سی آیت ہے قرآن کریم میں کہ جس میں شادی شدہ کرنے والے کو سنسار کرنے کا حکم ایت نہیں جس اس میں تو اس کو ان کو گھر میں بند رکھنے کا حکم ہے بھائی اس میں تو کوئی حد ہے نہیں ان پر یہ بہت باریکی کا نقطہ ہے جو بعض علماء نے نکالا ہے وہ کہاں سے نکالا ہے وہ اس چیز سے کہ اصل ہم بھی یہ امت بھی سابقہ انبیاء کی شریعت اس کی مخاطب ہے اللہ کہ اگر ہماری شریعت میں اس حکم کو کینسل منسوخ کیا گیا ہو یعنی کہ جو بھی سابقہ شریعتوں میں احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں ہم ان کے مکلف ہیں ہمیں وہ چیزیں کرنا ہے سوائے وہ حکم جن کو ہماری شریعت میں کینسل کر دیا گیا منسوخ کر دیا گیا ختم کر دیا گیا کس لیے کیا دلیل اس کی اللہ نے صورت نام میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر کیا اور ان او اٹھارہ نبیوں کا ذکر کر کے کیا فرمایا اولائک اللہ حد اللہ فبی ہدا کہ یہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی جو ہدایت کے رسوں پر تھے اور آپ کیا کرو فبی ہدا مختی آپ بھی انہیں کی ہدایت پر چلو یہ آیت کھلی اور وعدے دلیل ہے اگرچہ اس مسئلے پر علماء کا اختلاف ہے کیا صاحب کا انبیاء کی شریعت ہماری شریعت ہے یا نہیں ہے لیکن یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب کا انبیاء کی شریعت اگرچہ چہ ہماری شریعت پہ وہ منسوخ نہ ہو تو وہ ہماری بھی شریعت ہمارے بھی حکم ہے اچھا صاحب کا امبیا کی شریعت میں کیا ہے ابھی جو آپ سن رہے تھے ابھی جو قصہ بیان کیا ہے کہ یعنی کہ بلکہ اس کے علاوہ اور بھی اور بھی واقعات ہیں ایک واقعہ یہ ہے جس طرح کے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کو لے, لے کے جا رہے تھے اس کا منہ کالا کیا ہوا اور اس کو کچھ کوڑے وڑے مار رہے تھے تو آپ نے ان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ تمہاری کتاب میں ایسے لکھا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسے لکھا ہوا ہے جھوٹ بول کر آپ نے پھر ان کے ایک بڑے عالم کو بلایا تو اور اس کو اللہ کی قسم دے کر اللہ کا ڈر خوف دلا کر ان باللہ کب اللہ طورات اعلیٰ موسا اس اللہ کا نام دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس نے موسا پر تورات نازر کی بتاؤ کہ تورات میں ایسے ہے اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو نہیں ہے اگر تم مجھے اس طرح کا یعنی کہ اس طرح سے نہ کہتے تو میں آپ کو نہ بتاتا لیکن تورات میں اس کو رجم کرنے کا حکم ہے اس کو سنسار کرنے کا حکم ہے تو لیکن کہتا ہے کہ پھر اس نے بتایا کہ ہم سنسار کرنے کے بجائے ہم نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا ہوا ہے کہ ایسے کوئی چھوٹے موٹے تھپڑ پھپڑ مار کے کوڑے مار کے اس کو جو ہے منہ کالا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں اصل بات یہ تھی کہ ہمارے گھر کو بڑا آدمی کوئی اس طرح بدکاری کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا کوئی عام آدمی بدکاری جنا کرتا تو اس کو سجا دی جاتی تو پھر ہمارے بعض لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم کو ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس میں سبھی برابر ہوں اب سنسار کرنا تو مشکل ہے یہ حد تو نافر نہیں ہوگی ہم سے کیا کیا جائے پھر یہ ہم نے کام شروع کیا کہ جو یہ کام کرتا اس کا منہ کالا کر کے اس کو جو ہے تھوڑا پڑ مار کے اس کو ذریعار کر کے چھوڑ دیا جاتا چاہے وہ امیر ہوتا یا غریب ہوتا ہم نے یہ کام اختیار کیا اس پر اللہ کے نبی السلام نے جو ہے اس, کو, اس آدمی کو رجم کرنے کا حکم دیا اور پہلے بھی آپ نے رجم کیا وہ یہودیوں کو اور ساتھ ما اللہ میں انّی اولمن احمر کا ادا امات ہو اگر ان لوگوں نے تیری اس سنت کو تیرے اس حکم کو ختم کر دیا ہے اس کو مار ڈالا ہے تو میں سب سے پہلا وہ ہوں جو اس کو زندہ کرتا ہے تو اور آپ نے اس آدمی کو رجم کرنے کا حکم دیا اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سابقہ شریعتوں کے مکلف ہیں اور وہ چیز ہمارے دین میں منسوخ نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کہ قرآن میں زانی کو سنسار کرنے کا حکم موجود ہے کہاں سے تورات سے ہاں تورات سے یہ تو ہے جو قرآن میں موجود ہے اور وہ چیز جس کا ہم نے ذکر کیا کہ قرآن میں وہ آیت تھی کہ جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم باقی ہے وہ کون سی آیت ہے وہ حضمر فاروق کا واقعہ کہ جو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کیا کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کا نام نفاذ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دین حق دے کر بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنی حد نازل کی اور ان حدود میں سے رجم کی حد نازل کی یعنی زانی کو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کرنے کا حکم یہ حد نازل کی اور ہم نے یہ آیت کے اللہ کے قرآن میں پڑھی اللہ کی قرآن میں ہم نے یہ آیت پڑھی اور ہم نے اس پر عمل کیا حدود کو نافذ کیا اللہ کے کی نبی صلی اللہ وسلم نے رجم کروایا لوگوں کو اور ہم کئی واقعات دیکھتے ہیں مائز غامدی کا واقعہ دیکھتے ہیں اوکی یا عورت کا واقعہ پڑھتے ہیں اس طرح کئی واقعات زانی مردوں یا عورتوں پر جن پر حدیں قائم کی گئیں وہ واقعات پڑھتے ہیں یہودیوں پر جو آپ سن رہے تھے تو ہم اسماتے ہیں کہ ہم نے باقاعدہ اللہ کے نبی کے زمانے میں زانیوں کو سنسار کیا رجم کیا ان کو اور اللہ کے قرآن میں باقاعدہ اس کا حکم موجود تھا ہم نے وہ خود آیت پڑھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی حکمت سے اس کا لفظ کو منسوخ کر دیا اس کا حکم باقی رکھا تو کو والا یہ نہ کہے کہ مجھے قرآن میں زانی کو سنسار کرنے کا حکم نظر نہیں آتا تو اللہ نے اس حکم کو باقاعدہ نازل کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے تو کوئی اس فریضے کو چھوڑ کر گمراہ نہ ہو جائے حدیث کے آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر زنا کسی کا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر حد قائم کرنا ہوگی اور زنا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کہا تین چیزوں کا ذکر کیا یا تو چار گواہ پیش ہو جائیں یا عورت کو حمل ٹھہر جائے جس کا خامد نہیں ہے یا پھر وہ خود اعتراف کر لے اور زیادہ تر یعنی آپ سرسم کے زمانے میں جو یعنی کہ بلکہ تقریباً زیادہ چھوڑ کر جتنی بھی حدیں قائم ہوئی ہیں جنا کے سبھی اعتراف سے قائم ہوئی ہیں تو فماتے ہیں کہ فی فِي ترک بتر کی فرید انضر اللہ کہ لوگ یہ نہ کہیں بھی قرآن اللہ کے قرآن میں تو ضانی کو سنسار کرنے کے کوئی آیت نہیں ہے تو اس سزا اس حد کو چھوڑ کر وہ اللہ کے اس فریدے کو چھوڑ کر جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں جسے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے ان حدود کو نافذ کرنا ایمان دین ہے اور ان کو چھوڑنا گمراہی ہے تو خیر بات کر رہے تھے کہ زانی کو سنسار کرنے کا حکم قرآن کے الفاظ میں بھی موجود ہے جو پڑے جا رہے ہیں اور اس اس حدیث کے حوالے سے بھی کہ جس میں بخاری مسلم کی جو حدیث ہے بخاری سے بخاری کی حدیث کہ جس میں عمر فاروق نے ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کے بھرے مجمع میں اس چیز کو بیان کیا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا اور یہ کس بات کے دریل ہے صحابہ کے اس بات پر اجماع کی حتمر فاروق کے ساتھ موافقت کی کہ سبھی صحابہ نے عمر فاروق سے اس بات پر اتفاق کیا کہ واقعی یہ بات جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسے ہی ہے تو اس کا یعنی مقصد کہنے کا کیا ہے کہ زانی کو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کرنا قرآن کا حکم بھی ہے اور اللہ کے نبی السلام کی سنت اور آپ کا عمل بھی ہے اگرچہ آج کے منافق اس کا جس طرح بھی انکار کرنا چاہیں وہ انکار کریں وہ الگ بات ہے لیکن منافقوں کی باتیں جو دین کے دشمن ہیں وہ تو خیر ان کا مقصد ہی دین کو برباد کرنا ہے لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو فقہ کے نام سے اپنے خود ساختہ من گھڑت فلسفے مسائل گھڑ کر جنہوں نے ساری حدیں معطل کی ہیں تو چنانچہ ہماری بات فقہ میں کیا ہے میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دوں گا کہ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم دین کے دشمنوں کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی حدوں کو معطل کرنے کی جو ساشے کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں ہمارے جو فقہ کے نام سے بیٹھے بیچارے ملا ہے وہ دین کے خلاف کیا کر رہے ہیں اپنے غلط فتوے دے کر قرآن و سنت کے خلاف فتوی دے کر کیا کیا اللہ کی حدود کو معطل کر رہے ہیں کس کس انداز سے تو سناچے بعض فقو میں کیا ہے کہ اجرت پر لائی ہوئی عورت سے ذنا کر لے تو اس پر حد نہیں اگر کسی عورت کو آپ پیسے دے کر لے آئے لے آئیں اس سے ذنا کر لے تو اس پر حد نہیں اچھا اگر ایسی جگہ پر ذنا کرے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر حد نہیں ہے اچھا جن عورتوں سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے یعنی جو محرم ہے محرم عورت سے اگر کوئی نکاح کر لے باقاعدہ نکاح کر لے تو اس پر حد نہیں اللہ کے نبی بلکہ اللہ تعالیٰ نے صورت نصاب میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلاح نے باقاعدہ قتل کرنے کا حکم دیا اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر حد نہیں اچھا یہاں تک بھی کہ اگر کوئی کسی اور سے ذنا کرے اور دعویٰ کر دے کہ یہ میری بیوی ہے عورت آگے سے چیختی چلاتی بھی رہے کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں لیکن آدمی کا دعویٰ سنا جائے گا اور اس پر حدمی ہو لگے گی اور اس طرح کی مختلف ان کی واحت فتوی جو سرا سربرکاری کی دعوت حقیقت میں یعنی اب اس طرح کے فتوؤں کے بعد اب کون سا کوئی رستہ رہ گیا جہاں پر آپ حد قائم کریں گے تو یہ باقاعدہ دین کے نام سے فقہ کے نام سے کہ جہاں پر دین کو برباد کیا جاتا ہے اللہ کی حدوں کو معطل کیا جاتا ہے تو قرآن سنت کا جب آدمی رستہ چھوڑتا ہے تو پھر یہی کچھ پیدا ہوتا ہے یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں خاص فرقہ خاص فرقہ نہیں ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارے ہی لوگ ہیں دوسرے نہیں ہیں میں صرف نام نہیں لینا چاہتا اگر کو چاہتا ہے تفصیل میں جانا تو کتابیں ان کو لا دیں کہ پڑھ لیں تو کہنے کا یعنی ہمارے لوگ کہنے کا مقصد کوئی یعنی کہ قبر پرست یا کوئی دوسرے وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو دوسرے دینوں والے یا دوسرے کوئی ایسے فرقوں والے کے جو جن کو ہم دین سے خارج قرار دیتے وہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے اپنے آپ کو اہل سنا کہلانے والے سمجھے نا یہ وہ لوگ ہیں تو خیر کہنے کا مقصد اس اللہ کے دین کی یعنی کہ دین کی حدود کو معطل کرنے والے طرح طرح کے لوگ ہیں کو فکر یعنی کہ کوئی اپنے وحشیت کے نام سے معطل کر رہا ہے اور کوئی اپنی فکر کے مختلف من گھٹ فلسفوں پر اس کو معطل کر رہا ہے لیکن اللہ کا یہ دین اللہ کے حکم جو ہے جس طرح آپ نے پڑھا کہ ان چیزوں کو نافذ ہونا چاہیے اور نافذ کرتے ہوئے ایک باقاعدہ گروہ جو ہے اس کو اس پر گواہی دے آج میں خیر اسی پر اتفاق کرتے ہیں بارک اللہ